اسمن ورحمۃ اللہ و رحمت علیہ وحمۃ اللہ, اللہ علی محمد وعالی محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سکینڈ مجھے تمام خران گرامی میں دانش مجھے مچھلی فارسی کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کے تافی قلافت میں سے باب نمبر چھیالیس باب الوقوف و صدقات کا اندر نمبر دو آج آپ لوگوں کے خدمات میں پہنچا رہا ہوں تو یہاں شاہجہ علیہ رحمٰن نے فرمایا تھا کہ وقف کے چار ارکان نے کل پہلا رکن اور دوسرے رکن کے بارے میں توجہ دیا اور ابھی جو ہے آج کے درخت میں رکن السالس تیسرے رکن کے بارے میں شاہجہ علیہ رحمان کا کو فرما ہیں تیسرے اور چوتھے کے بارے میں اور ان کی تفصیلات ہیں تو رکن السالیس جو کہ یہاں جی پیج نمبر تین سو سینتیس کا دوسرا پیراگراف ہے اور فرماتے و رکن الصالث تیسرا رکن جو ہے باب الاوق میں الواقف ہے وقف کرنے والا یعنی وہ سارے جائیداد جو جو کسی اپنے گھر دکان کھیت جس کو بھی وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف کرنے والے تیسرا جو رکن ہے باب الوقف میں ہے واقف ہے وقف کرنے والا اس کے لیے کیا شرائط فرماتے ہیں؟ والا الصلاثت تو شروع اس کے لیے تین شرائط ہیں الولو پہلا ایک وہ بالغ ہو ولاقل آخر و آخرمان ہو دوسرا وہ جواز تصرفی شرن جو ہے اس کے لیے جائز اور تصرف کرنے فی الوقع آقر باننے میں ہاں جی ہم لویہ کہ کسی بھی چیز کے خرید و فروخ یا لین دین کا اس کو شرن جو ہے اس کے لیے اجازت ہو شرن اور اس پر کسی قسم کی شرن پابندی نہ ہو یعنی اسے آپ توجہ دے رہے ہیں تسرواز و تصرف کا نہ میں ہر کے لین دین میں اس کے لیے تصرف جائز ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی بیان لا یقین مہاجران علیہ لے یہ شخص پابندی کا شگار وہ چھ جو اس سے پہلے آپ نے باب الحجر میں پڑھی پڑھ چکے ہیں چھ گرو پر جو ہے اپنے جائیداد عقد وغیرہ میں ہاں جی مالی خاص طور پر پابندی ہے جیسے کم اگر لوگ ہیں والی بچے ہیں پاغل لوگ ہیں اس طرح کے چھ گروہ تھا ان پر پابندی تھا تو یہاں بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں یا جو شاخ اپنے کسی جائیداد کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس, کے اس طرح کے بابل ہجر کے اس پابندی کا شکار لوگوں میں سے کوئی نہ ہو جو آد لوگوں اس کے ہر کے آغت معاملات کرنے کے, اس کے شرن جائز ہو یعنی بیان اللہ یا کون مہاجن یا پابندی کا شکار نہ ہو تو اس کے لیے یہی شرائط ہیں ہاں تین شرائط بیان فرمایا رکن الراب چوتھا رکن جو ہے وقاف اس کے ساتھ کمپیوٹیشن الموقوف علیہ ہاں جی موقوف الح جن پر وقف کر رہے ہیں ہاں جی جن کے لیے آپ نے موقوف علیہ ہاں جی موقف علیہ جن کے لیے آپ وقف کر, رہے ہیں؟ کسی مسجد کے لئے وقف کر رہے ہیں کسی مسجد کے لیے وقف, وقف کر رہے ہیں کسی مسجد کے لیے رہے ہیں یا کسی ایک گروہ کے لیے وقف کر رہے ہیں کسی تنظیم کے لیے وقف کر رہے ہیں کسی دارے کے لیے وقف کر رہے جس کے لیے آپ وقف کریں اس کو ہیں موقف الے ہاں جی چوتھا جو ہے موقف جن پر وقف کر رہے ہیں جن کے لیے آپ اپنی جائیداد کو وقف کر رہے ہیں وہ اسے کیا شرائط فرماتے ہیں اس موقف الحے کے لیے خود والا ہو آر بات کے لیے چار شرائطیں الوال پہلا یہاں یقیکن یہ آپ جن جن پر وقف کر رہے ہیں وہ خارج میں موجود ہو یہ جی کہ وہ موجود جیسے مثلاً آپ جی ایک مسجد کے لیے وقف کریں تو قالج میں وہ مدرسہ ہو ہاں جی وہ مدرسہ چل رہا ہو موجود ہو ہاں مسجد کے لیے وقف کریں وہ موجود موجود ہو یا علماء کے لیے وقف کریں اپنے محلے کے علاقے کی تو ہاں علماء ہوں مثلا اس طرح جو ہے یہ جی کہ وہ چیز موجود ہے جس پر آپ وقف کر رہے ہیں بس ثانیہ یقون معین دوسرا یہ کہ آپ جن پر وقف کریں وہ معین ہو من مینوچن کسی ایک جہت سے کسی بھی جہاد سے جو ہے کسی نہ کسی زاویے سے وہ معین ہو جیسے مثلاً علماء کے لیے بول دیا تو علماء کہنے سے سارے لطونی جو علما ہے وہ شامل ہوگا فقراء کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے نام لیکن یہ بتائیں جب فقرا کیے جائے تو ایک لحاظ سے معین ہو گیا ہاں جی مساکین کے لکھے گیا تو ایک لحاظ سے معین ہو گیا سعدات کے لکھے دیا تو ایک لحاظ سے معین ہو گیا سادات کے نام لیے اور مشاخت کے لینے کے لحاظ سے معنی علاقے میں جو سادات ہیں وہی لوگ اس کا حصہ دار بن جائے گا لہٰذا معین ہو کہ سیکھ سے یہ مرات ہے ہاں وہ بالکل مفہم نہ ہو میں نے وقاف کیا کن کن وقاف کیا کچھ بھی نہیں بتایا ہن تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے ہن کوئی نہ کوئی گروہ جماعت ادارہ اس کا نام لے لیں تیسرا وصالف اللہ یقون الوق والی آپ جس چیز کے لیے وقف کر رہے ہیں یا جن لوگوں کے لیے وقف کریں جس جگہ کے لیے وقف کریں جس مقصد کے لیے ہاں وقف کریں وہ اس کے لیے وقف کرنے شرن محرمن حرام نہ ہو تیسرا اللہ یقون الوقف والی اس پر وقف کرنا محرم شرن حرام نہ ہو اس کے آگے وہ مؤورد بتا رہے ہیں کن پر حرام ہے صرف مہرد بتا رہے ہیں و رابع چوتھا اللہ یقون مملوکن چوتھا یہ ہے کہ آپ جن کو ہاں جہ یا کون مملوکن یعنی ایک چیز جو چیز آپ وقف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ کا نہ نہیں ہے تو آپ دوسرے کے مال کو تو وہ کرو یہ شبا اللہ یقون وہ آپ کا غلام نہ مملوک ہاں جی وہ آپ کا جس کے لیے آپ وقف کریں وہ آپ کا اپنا غلام نہ ہو آپ اپنے غلام کے لیے وقف نہیں کر سکتے اس کا پالنا اس کی تمام ضروریات پورا کرنا آپ کے اوپر ویسے ذمہ ہیں تو آپ اس کے لیے وقف کرنے سے آپ کو کوئی شواب نہیں ملے گا ہاں اس کو آزاد کریں تو ٹھیک ہے ہاں اس کے لیے پھر وقف کرنا نہیں ہوتا ہے لہذا جو ہے یہ کہ اللہ یقین جس پر آپ وقف کریں اللہ یکن مملوکن وہ آپ کا غلام نہ ہو تو یہ چار شرائط فرمایا چاہیے فرماتے پر ان شرائط کی روشنی میں فلاح یسولوقف ہو بس صحیح نہیں شرم وقف کرنا من ایسے لوگوں پر وقف کرنا لم یولت جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے تانج اور تو ان پر وقف صحیح نہیں ہے البتہ جو اس صحیح اللہ طبعیتیں مگر یہ کہ کسی کی طبعیت میں بعد میں پیدا ہونا ہو تو پھر وہ صحیح جیسے بول دیا ایک سے بھائی میرے یہ گھر جو ہے یعنی یہ آپ کے لیے واقف ہے اور آپ سے آپ کے بعد میں آنے والے اولادوں کے لیے وقف ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہے ایک بندہ ہے وہ ابھی خود تو زندہ ہے اس کے لیے وقف نہیں کریں ابھی اس کو کوئی بچہ ہوا ہی نہیں ہے ہاں اس کے لیے وقف کریں ہیں ڈائریکٹ وہ صحیح نہیں ہے ہاں جی وقف صحیح نہیں علامن وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس پر صحیح نہیں ہے البتہ اللہ بگر بت جو ہے ہاں جی کسی کے بعد میں آنے والی طبیعت سمجھ دیں بعد میں آنے والے اولاد ابھی موجودین پر وقف کریں پھر اسے کے ضمن میں بعد میں آنے والے کو بھی اس وقف میں شامل کریں اور ان کے اولاد ہو جائیں تو وہ بھی دیگر اس وقف میں شامل ہوں گے اس کا زندار بنیں گے اس طرح وقف کرنا صحیح ہے جیسے مثلاً مثال پہ کمن وقف ہے اولاد ہی جیسے کہ کوئی شخص وقف کریں اپنے اولاد ہی موجودین موجود اولادوں پر وقف کریں خود کے موجود اولادوں پر یا کسی اور مثلاً اس کو ایک سالِ شخص کے اولادوں پر ایک سعید کے اولادوں پر وقف کریں جو ابھی موجود ہے سب ما اولاد اولاد ہاں جی پھر جو اس کے اولادوں کے اولاد پر پھر اس کے اولاد کے اولادوں پر وقف کریں اشاخ اپنے اولادوں پر وقف کریں پھر اس سے جو اولاد پیدا ہو جائیں گے جیسے نوازے پوتے ہیں سوچا ان کے لیے جو ہے وقف کریں ہاں جی سب اعلیٰ اولاد اولاد اولاد پھر اس کے اولاد کے اولادوں کے اولاد کے لیے تیسرے پوش ہیں ان کے لیے پھر یہ کہ بازت اگر وقف کریں تو یہ صحیح ہے پہلے بولیں ابھی یہ آپ کے لیے وقف ہے ادیب قدم جانو وقف پھر یعنی اس بھی فون پھول لوق پھر سونے وقف کل لوق پھر یان سمک کل وقف جس طرح غلطی زبان میں بولتے ہیں ہاں جی تو چار پانچ سے تاور غلطی میں نام ہے اس طرح وقف کرنے تو صحیح ہے لیکن جن کو ابھی آپ وقف کریں وہ موجود ہونا ضروری ہے پھر جو موجود ہیں ان سے کہیں آپ اور آپ سے پیدا ہونے والی آپ سے پھیلنے والی جو نسل ہے ان پر یہ کہ بعد اگر وقف کر کرتا ہوں بولیں تو یہ وقف صحیح اب میں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے سارے ڈائریکٹ ان کے لئے وقف کریں موجود ان پر نہ کریں تو وہ صحیح نہیں ہیں جیسے مثال پیش کیا کمن واقف <respe John> جیسے کوئی وقت اللہ اولاد اپنے اولاد ایسے ان اولادوں پر جو موجودین ابھی باہر خارج میں موجود ہیں پھر شم پھر کہیں بھائی پھر آپ کے بعد ہاں جی موجود اولاد ہیں ان کے بعد شم ال اولاد اولاد پھر اولاد ان اولادوں کے اولادوں پر وقر پھر ان کے جانے کے بعد شم الد اولاد اولاد پھر ان, ان کے اولادوں کے اولاد پر وقف یعنی اسٹپ بائی اسٹپ پہلا گرو گیا تو دوسرے کو ایسا مل گا دوسرا جائیں تو تیسرے کو ایسا مل گئے اس طرح اولاد در اولاد صحیح ہے تو بس اس فارملے کے مطابق حیثیت صحیح وقف وقف کر اللہ علیہ انصاف نصحب پر کسی کی جو ہے نصحب پر وقف کرنا صحیح جیسے کہ اللہ اولاد بولے میرے میں یہ چیز وقف کرتا ہوں آپ اور آپ کے اولادوں کے لیے کیوں بول سکتے ہیں نصب سے ایک بندی سے میرے یہ وقف آپ اور آپ کے اولادوں کے لیے میرے اور میرے اولادوں کے لیے وقف میرے ان سے جو ان کے تو اس طرح جو کسی بھی شاخ کے اقسادات اس اس کے لیے وقف کے اس کے اولادوں کے لیے اس طرح وقف کر سکتے ہیں ہیں بس انصاب پر بھی وقف کر سکتے ہیں اولفقرا فقرا پر وقف کر سکتے ہیں تو جو پہلے جو موجود فقرا ہے وہ حصہ ملیں گے ان کے بان جانے کے بعد جو بھی ایک باتیں آتے رہیں گے ان کو اس وقف میں سے حصہ ملتا رہے گا او الفقراء یا فقراء کے لیے وقف کریں اول علماء یا علماء کے لیے وقف کریں او, او مسلمین یا تمام مسلمانوں کے لیے وقف کریں ہاں جی ابل مومن مومنوں کے لیے وقاف کریں ابصالین یا نیک وکار لوگوں کے لیے سال لوگوں کے لیے وقاف کریں ابل مسافرین یا مسافرین کے لیے وقاف کریں تو جو بھی مسافر ہوں گے اس میں حصہ ملے گا ابل غرباء غریب لوگوں کے لیے وقاف کریں ویسے عربی غربا ہاں جی پردیسی کو بھی غربا بولتے ہیں عربی زبان میں چونکہ ہم عربی زبان میں غریب لوگوں کے لیے جو ہے ہاں جی جس ہمارے اصل میں غریب بولتا ہے اس کو فقرا بولتے ہیں یہاں غربہ سے مراد جو ہے پردیسی اجنبی عبادت نے تجا ہے یہ غربہ سے مت مطلب پردیسی اجنبی لوگ ہیں مسافر ہیں الاس سے دیکھا جائے تو ہاں جی اجنبی لوگ ہیں جو کسی شہر میں اجنبی ہیں بولیں جو بھی شہر میں اجنبی لوگ آئیں گے ان کے لیے وقاف کریں تو صحیح ہے اجنبی پردیسی لوگوں پر وقاف کریں اور مردہ یا مرضوں کے لیے وقاف کریں اور الل مسالے ہیں یا کسی بھی نیک کاموں کے لیے کریں مسالے جو نئے کام جو لوگوں کے لیے جیسے اسپاؤ کے لیے وقف کیا مساجد کے لیے خنقاہوں کے لیے مدارس کے لیے قلق ناتین جیسے پل بنانے کے لیے وقف کریں مساجد مسجدوں کے لیے وقف کریں و مسافر خانوں کے لیے وقف کریں وحیات تالاب وغیرہ کے لیے وقف کریں ان سب کے لیے عمارتِ ان سب کے تعمیر کے لیے وقف کرنا جیسے ہیں جو تعمیر ان کی حفاظت کے لیے یا ابھی اثر ان تعمیر کے لیے بنانے کے لیے ان سب کے لیے وقف کرنا ہے صحیح ہے فرماتے ہیں بس ان سب کے لیے تو صحیح ہے پر کہا تھا وہ چیزیں جن پہ وقف کرنا حرام نہ ہو حرام ہو تو پھر اس پر وقف کرنے جائز جہاں وہ حرام مہارت بتا رہے بس اس فارمولے کے مطابق وہ شرط اس شرط کے مطابق کے حرام نہیں ہونی چاہیے یا وہ جو موقع بھالے اس فارمول کے تعداد پس ولا یس الوق و بس وقف سعین اللقافر کا آخروں کے لوقاف کرنا وہ ظلمت معاشرے کے ظالم نو پر وقف کرنا و الفاع کا تو ظاہر فسم وہ لوگ جن کا فصق ظاہر ہے و الفاق وہ فاصل لو وہ اللہ کے نا فرمان لوگ ظاہر و نمایاں ہیں علانی فصق ان کی جو بیمانیاں جیسے شراب پیتا ہے مسلمان علانی پیتا نماز نہیں پڑھتا علانی نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا علانی نہیں پڑھتا تو یہ وہ لوگ جن کا فصق ظاہر ہے یا کوئی خاتون جو ہے وہ حجاب کے بالکل پاور نہیں ہے تو یہ کا ظاہر ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بقف جائز ہیں ولا عل ملاحد اور نہ ملحد بے لوگوں کے لیے جس کا میں کمیونسٹ بولتے ہیں جو خدا کسی دین کو مانتے ہی نہیں اور مبتد اور وہ لوگ جو بتاتی ہیں اور ان کے اور ظاہر ہیں زاہر ان ہیں عملیات ظاہر ہیں ہاں وہ گروہ ہوگا جو ان کے کام کرتے ہیں وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت کا حساب بنا کے اپنی طرف سے کر لیتے ہیں میں واجب نہیں ہے اس کو واجب بنا کے مشتاب نہیں ہے مشتاف بنا کے ہاں سر دین کے حصے ہیں دین بنا کے اس کو بتاط بولتے ہیں وہ بتاتی گروہ جن کے بتاد ظاہر اور اشکار ہو تو ان پر وقف کرنے جائج نہیں ہے ومن وقف اللہ حاج طوائف پر جو بھی شخص وقف کرے ان گمراہ لوگوں پر المعلت جو کہ جو ہے طائفہ گروہ المانو جن پر اللہ تحسی لانے تھے کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہیں تو یہ وقف کرنے والے اس کے صاحب تو چھوڑو بھاؤ الظالمین تو یہ خود بھی ظالم لوگوں میں سے ہوگا کیونکہ آپ نے ظلم کی مدد کی ہے آپ نے گمراہی کی مدد کی ہے قلم یس الباخ والم کا وقف کا نسائنی اور نہ ان کے ہاں جی گھروں پر وہ منازل ہیں اور منزل بھی تعلقوں سے گھر کے مراد مرادل سے ان کے عبادت خانے ہیں جیسے شہر میں بوت اور منازل جو ان کے جو مندر وغیرہ ہیں عبادت خانے ہیں منزل کے معنیٰ بھی عربی زبان میں گھر کو بھی بولتے ہیں مراد یہاں ان کے مختلف حرقوں کے عبادت گاہیں ہیں تو ان کے بوت اور منازل تشریح کیا جیسے کل کا عائد سے عنائج جو ہے ہاں جی عبادت گاہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو بولتے ہیں ور بی بیائی یسائیوں کی عبادت گاہ گرجاگروں اور مواتین اہل بیدتی اس طرح دوسرے اہل بیتی بی لوگوں کے رہنے کی جگہ الزینہ غرق بولو جو غر ہیں فلفس میں گناہوں میں والفجور اور فجور بیائی کے گاموں میں بط کی صلاح نماز چھوڑنے میں روزہ چھوڑنے میں روزہ چھوڑنے میں نماز روزہ سب کو چھوڑتے ہیں لیکن وہ ماحجر یہ سب چھوڑنے کے باوجود یہ عمون نے یہ لوگ گمان کرتے ہیں عن و من الفقرا کہ یہ لوگ حقیقی فقراء ہیں اللہ والے ہیں فرماتے ہیں یہ لوگ بتاتی ہیں گمراہ لوگ ہیں تو نماز روزہ صاحب کو چھوڑ کے اللہ والے ہونے کا دعوی دار ہے المت البتہ نام یہ لیکن جو ہے انہی لوگوں میں ان کانباز مفل اگر میں کوئی مفل سے تاندر ہے تو اس کی تاندستی کی وجہ سے چونکہ غریب آدمی کو دینا سے اس لحاظ سے دے سکتے ہیں ورنہ ان کی گمراہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز نہیں اماں الفر النزیع وہ فخر عشت نبی صلی اللہ جس پر فخر کیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے بھی اس پر وقال اور آپ نے فرمائے الفر و فخری فخر میرا فخر ہے مجھے فخر پر فخر ہے تو اسے سے کون سے فخر مراد ہے جیسے فرماتے ہیں فخر الفر الحقیقی یہ تو فخر حقیقی ہے یعنی اللہ کے سامنے خود کو حقیقی جو ہے فقیر سمجھنا تاندس سمجھناد سمجھنا پھنچ سمجھنا یہ فقر حقیقی ہے اللہ کے سامنے خود کو فقیر مح محتاج محض سمجھنا اور لگذمِ کمال اسی فقر کو درک کرتے ہوئے کمال آجیزی کا مظاہرہ کرنا اور فخر حقیقی الجی ظاہر ظاہر کے تجرید من میں دنیا جو لوگ حقیقی کا مالک ہوتے ہیں ان کا ہاتھ خالی ہوتے ہیں دنیا کی ہاں جی ان معلومات سے ظاہری دنیاوی معلومات سے تجرید خالی ہوتے من ہوتا دنیا کے حقیل معملی معلومات سے ان کا ہاتھ خالی ہوتے ہیں باطن اور ان کے اندر سے جو ہے وہ اتفریت وہ الگ تھلک ہیں مما شہ معاش اللہ سے بالکل الگ تھلک ہیں ان کا دل اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے فرماتیں بالمبت بتاتی لوگ محرومون وہ محروم ہیں من اس عظیم فضلت اس فار حقیقی کی فضلت ہے ہاں جی ان کے اندر تو کوئی توحید تھی نہیں ہے خود لو خدا کے عبادت ہی نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ جو جو بظاہر اللہ والے اندر سے فاسق و فاجر ہیں نماز وزا سب کچھ ترق کرتے ہیں فلے چلی نے ان میں سے اکثر کے لیے حضر ان کو ہی حصہ منا دنیا دنیا میں بھی کیونکہ فقیر بن کے پھر ہیں تاندت وال منا الخرت اور نا آخرت میں بھی نہی ہی آخرت سے نصیب ان کو حصہ ہے ان کے لیے یہ خان حسرت دنیا والا آخرت والے لوگ ہیں حسرت دنیا ولاخرت یہ لو دنیا میں بھی گاٹے میں آخرت میں بھی الخسران مبین یہی واضح حوسران یعنی گاٹا مبین واضح یہ واضح جو ہے خسارہ گاٹا ہے بظاہر اللہ والے بن کے پھریں اور اندر سے تاریخ الصلاط تھے پھر اس کو حجور کرتے ہیں گناہوں میں غرق رہتے ہیں سے فرماتے ہیں ان کو فخر عقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی انشاءاللہ کل کے